السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضا عنکا اليہود ولن نصارا حتى تتبع ملتهم قل انہ هدى اللہ هو الہدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سَنُقِي الله العظيم الله رب العزة یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے غائد درجہ کی نا امیدی کی خبر دے رہے ہیں فرمایا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو پھر آپ کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا پہلے اہل کتاب کے اعمالِ بد کا ذکر کیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام برابر نہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہے اور ایمان بھی لاتے ہیں اور جو بندہ کتاب و سنت کا انکار کرے گا قرآن کو نہیں مانے گا وہ بندہ ناکام ہے خسارے میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں سے یعنی اس زمانے کا کوئی ایک یہودی یا عیسائی اگر میرے بارے میں سنے اور اس حالت میں مرے کہ وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا ترجمہ سنی یاد کا فرمایا ولن ترغا اور ہرگز نہیں راضی ہو سکتے آپ سے الیہودو یہودی ولاََسارا اور نہ عیسائی حتا کہ تتاوی یا آ کرے مل لاتا ان کی ملت کی ملت کہتے ہیں دین کو ان کے مذہب کی کل کہہ دیجئے ان نحود اللہی بے شک اللہ کی ہدایت حلودا حقیق کی ہدایت وہی ہے وال ان اتباطا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی احوا اہم ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ الدی جا اکمن العلم آ چکا آپ کے پاس علم آپ کے پاس علم آ چکا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ان کے دین کی پیروی کی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو مالا کا نہیں ہوگا آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی بھی اللہ سے ملین کوئی بھی حمایتی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا آپ کو اللہ دینا وہ لوگ آتعینہم الکتابہ جنہیں دی ہم نے کتاب یہ نہ ہو وہ پڑھتے ہیں اسے حق کا تلاوتی جس طرح کتاب پڑھنے کا حق ہے الائ کا وہی لوگ یومنونہ ایمان لاتے ہیں بہی اس کے ساتھ وہی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں جو قرآن پاک کی یا کتاب اللہ کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے تو اصل مومن وہی ہے لیکن ومن اکفر جو کوئی کفر کرتا ہے بیہی اس کے ساتھ فولا پس وہی لوگ ہیں خاسرون خسارہ پانے والے اب دو آیتیں یہاں آ رہی ہیں اسی طرح کی آیات پیچھے بھی آئی تھیں اس لیے میں ان کی تشریح میں نہیں جاؤں گی صرف خالی ترجمہ کرتی ہوں یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اد کرو تم یاد کرو نعماتی میری نعمت اللتی وہ جو انعام میں نے انعام کی علیکم تم پر و انی اور یقینا میں نے فضل فضیلت دی تمہیں علعالمین جہاں والوں پر و تکو اور تم ڈرو یومً اس دن سے کہ لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی بھی نفس ان نفسن کسی نفس کے ان کچھ بھی ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلا ولا تن اور نہ نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش ولاہم اور نہ ہی وہ یونسرون مدد کیے جائیں گے صدق اللہ علیہ